بسرحمن محمد الرحم صرحم و رحمۃ ورثہ و باقی تمام ورثکن صحاح البشہ دیکھا تمام برآمعین وادن وارثلامت کرتے ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے چل رہا چل رہا ہے آج درس نمبر 40 ہے کتاب سے اور جمعے کے بارے میں کل ہم نے بتایا تھا کہ جمعہ کے تجر جمعے کی, کی نیت سنت کی اور جمعے کے بارے میں قرآن پابندی جو سر جمعہ تھا اس کے اہمیت والا آپ بتا دیا تو زین گرامی اور آج جو ہے مشہور حدیث جو ہمارے باعث دنیا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں جو میں خطیب جب کشتی پر چڑھنے سے پہلے ہاں جی سنت ختم ہونے کے بعد سواطیب کسی پر چڑھنے سے پہلے یہ حدیث پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد خطیب کشتی پر ہیں ہی پھر آزان دیتے ہیں، پھر خطبہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ مبارک حدیث جو ہے جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کے بارے میں اس میں جو ہے حکم جب خطیب خطبہ دے رہا ہو ہاں جی خطیب خطبہ دے رہا ہو تو باقی و وامین کی کیا ذمہ داری ہے ہاں جی خطیب خطبہ دے رہا ہو ہم باتوں میں لگے رہے خطیب خطبہ دے رہا ہو ہم جو اپنے کام کرنا چاہیں ہم اپنا کریں خطیب اپنے کریں یا حصہ ہے یا جب خطیب خطب دینے لگتے ہیں تو ہمیں خاموشی سے خطبہ سننا ہے درغم میں آباد میں صاف طور پر یہ بات آئی ہوئی ہے جب خطیب میں ممبر پر چڑھتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو آپ کو نوافل پڑھنا سنت پڑھنا بھی مکرو ہے سنت پڑھنا نوافل پڑھنا تاکہ کہ خطیب خطبہ دے رہا مسجد میں داخل ہوتے ہیں ویسے تو تہیے مسجد پر نقل سنت ہے اور جو ظہر کے تحجی جمعے کے فرد سے پہلے جو چار اکت پڑ جاتے ہیں ارواح کے عنوان سے یہ سنتیں ہیں لیکن جو ہے خطیب اگر خطبہ دے رہا تو آپ یہ یہ سنتیں بھی نہ پڑھیں پیسے نہیں فرمایا ان سنتوں کو نہ پڑھیں بلکہ آرام سے بیٹھ کر خطبے کو سنیں ہاں کو سنیں اور چھپ رہیں بالکل بات نہ کریں جیسے کہ آپ نماز میں بیٹھا ہوا ہے نماز میں جس طرح آپ بات نہیں کرتے خطبے کے دوران بھی بالکل بات نہ کریں اور خطے کو انتہائی خاموشی کے ساتھ سنیں یہ ہمارا حکومِ آزاد گرامی تو اور کا تجمہ آپ کو اس حدیث کا تجمہ کرا دوں تو یہ مشہور ہے جمعہ کی حدیث جمعہ کے حضرت اور جمعہ کے خطبے کے دوران ہماری معمومین کی جو جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں امام کے حیثیت جمعے میں شرکت کر رہے ان کے احکامات بیان کریں قال قالنبی حدیث یہ ہے قالنبی قال صلی اللہ علیہ وََ وسلم اللہ کے پیارے نبی محمد مصفحٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا الجمََۃ تو حج المساکین وعید المومنی فرمایا جمعہ جو ہے مسکینوں کا حج ہے مومنوں کے لیے عید ہے فرمایہ جمعہ جو ہے چونکہ جو لوگ غریب ہیں حج کو نہیں جا سکتے ہیں ہاں ان کی مادی زندگی کو گنجائش نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ نے مایاب غالبوں کے لیے تو مسکینوں کے لیے فقیروں کے لیے تو یہی جمعہ حج وہ جمعے کو پابندی سے جاتے رہے تو سمجھو اس نے حج بھی کرتا رہا ہاں جی گویا کہ کے ہر ہر جمعے کو گویا کہ اس نے حج کرتا رہا کیونکہ اس کو اس کعبہ کے تک جانے کے اس پاس اللہ نے خود اس کو کچھ نہیں دیا اللہ نے خود اس کو کچھ نہیں دیا لیکن جمعے تک جانے کے تو اس کے پاس طاقت ہے وہ پاؤ بچال کے جا سکتے ہیں ہاں یہ تو اللہ نے فرمائے تو پیارے نبی نے فرمائے جو ما حج المساکین نبی جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کے کلام ہے نبی اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں فرماتا ہے ارے تو قرآن نے آپ کے کلام کی تصدیق دیا ہوا ہے ہاں قرآن میں سر نظمِ اللّہ فرمایا وہ ماینوا انََََََََََََا اللہ ويا اللہ کے یہ پیارے نبی اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے وہی سے فرماتے ہیں تو پیارے نبی کے احادیث بھی اللہ ہی کے وہی سے ہے منتہا وہی جو ہے احادیث قرآن پاک میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے معنی بھی اللہ طرف سے ہے لیکن احادیث میں الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں معنی آپ کے قلب مبارک پر نظر ہوتے ہیں آپ ان کو عوام کے فہم کے متعلق سادہ الفاظ میں بیان فرماتے ہیں تو لہٰذا یہ جو ہے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے غریبوں کے لیے فرمائیے جمعہ حج المساکین ہے ہاں جی مسکینوں کے لیے حج ہے تو جمعے کے تمام آداب واجبات مستحبات ہاں جی خطبے کے بارے میں اس کے احکامات نماز کے بارے میں یہ سب اگر آپ پورا کریں گے تو مسکین کے لیے جو حج ہو گیا ہاں جی اگر وہ جمعے کے تمام آداب واجبات ارکان خطبے کے تمام احکامات سب پہ پورا پورا عمل کریں تو سمجھو مومن جو ہے غریب مسکین مومن وہ اس نے کہ ہر جمعے کو ایک حج کر دیا اللہ کی قاوت اللہ کی ہر جمعہ کو ایک حش کر دے جمع حج کر دیا فرما دل الجمعہ تو ہر جم تو مسکین ایک تو وہ لوگ ہیں جو تاندہ سے اس وجہ سے حج کو نہیں پہنچ سکتے مشہور معنی یہ لیکن مسکین کا ایک اور معنی یہ ہے جیسے ہمارے زندگی غالب کے نواز میں ہم دعا کرتے علامہ مسکین عوامنہ مسکین واشنف المساکین یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں سے مساط جو ہے فخر حقیقی ہے فخر حقیقی سے ملتا بندہ ہاں جی اپنے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں جو ہے اللہ کے حضور میں کمال آجیزی سے زندگی گزارتے ہیں یہ اور اس بختہ عظم اور الادہ اور عقدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو وہ خود ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے بندہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہوں ہاں جی اور ہمیشہ محتاج ہوں یعنی ہر چیز میں ان کا خاشے اور خاضے کے معنی الحض میں یعنی وہ لوگ ہاں جی جو اللہ کے حضور میں کمال آجیزی سے زندگی گزارتے ہیں اور خود کو ہر چیز میں اللہ کا ہر لحاظ سے محتاج ہونے پہ یقین رکھتے ہیں اللہ کے مجھے سے ہاں جی اقرآن انتم ان اللہ وغیرہ تم سب اللہ کا محتاج ہے کس چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں آپ یہ بتائیں کون سی چیز ہے جس میں انسان اللہ سے بے نیاس ہے وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں ہاں جی اور اپنی عبادت و بندگی کو بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سمجھتے ہیں اس میں اپنا کوئی کمال نہیں دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ جمع حج المساکین جمعہ مسینوں کا حج ہے ہم بہت بڑی حضرت ہے وہ عید المومنی عید کا معنیٰ لغد میں جو ہے جمع اس کی آیات ہے جشن تہوار خوشی مسرت کے معنی میں ہے مولالی فرماتے ہیں عید معنی خوشی اوت کے معنی بار بار پلٹ کے آنے والے مراثیم عبادتیں ہیں اس معنی میں مولالی فرماتے ہیں تمہارے ہر وہ دن عید ہے جس میں تم اللہ کے گناہ نہیں کرتے ہو ہر وہ جس میں تم نے اللہ کی معیشت نہیں کی وہ تمہارے لیے عید ہے حقیقی خوشی تمہارے لئے اس دن ہے جس جی دن تم اللہ کی نافرمنی نہیں کرتے ہیں اللہ کے حضور میں کسی قسم کی تم سے کا خطا کو سر گناہ تم سے سرزد نہیں ہوا وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے تو فرمایا مومن کے لیے صاحبان ایمان کے لیے یعنی جو اللہ پر سچی ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے فرمایا عید ہے خوشی کا دن ہے یہ دو تمہیں کی فضیلت ہو گیا ٹھیک ہے جی جو عید دن ہے خوشی کا دن ہے کیوں اس لیے کہ دن انسانوں کی گناہ بہت زیادہ باسی جاتی ہیں یہ دن انسانوں کی جو ہمارے بخشی ہے ہمارے گناہی باسی جاتی ہیں مومن کی اور نیکیوں کو اللہ تعالی بہت زیادہ بڑا چڑھا کے عطا فرماتا ہے خواہ نماز ہو طلابات ہو ذکر ہو فکر ہو ہاں جی صدقہ خیرات ہو جو بھی آپ جمعہ کے دن کریں گے اس کو باقی دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے اس وجہ سے بھی یہ خوشی کا دن ہے ہاں جی اور اس دن جو ہے اور اس دن آپ درود شریف اگر آپ وظیفہ کر کے جیسے ہمارا دعوت میں ہیں ایک ہزار مرتبہ مطلب پڑھیں ہاں جی تو آپ کے بہت بڑی حضیلت ہے کیونکہ اس دن جو ہے جمعے کے دن آپ جو درود شریف پڑھیں گے فرماتے ہیں حادث میں وہ رسول اللہ خود سنے گا باقی دنوں میں آپ نے جو درود شریف پڑھا ہے فرشتے اس کے ثواب کے رسول اللہ کے فضول میں پہنچاتے ہیں جمعے کے دن اگر آپ نے درود شریف پڑھا فرماتے ہیں رسول اللہ, اللہ نے یہ طاقت دیا ہوا ہے اور رسول اللہ خود سنتے ہیں ڈائریکٹلی سنتے ہیں اور پھر ہمارے حق میں دعا فرماتے ہیں تو فرمائے جمعہ مشقینوں کے لغالبوں کے لحاش اور مومنوں کے لیے عید ہے پھر آگے امام خطیب جو ہے کا خطبہ دینے کے لیے کرسی پر چڑھ جاتے ہیں ہمیں عمل معروف کرنے کے لیے نہیں منکر کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف راہنمائی کرنے کے لیے چونکہ خطیب اپن جیب سے کچھ نہیں بولتے ہیں وہی قرآن آیا احادیث کی روشنی میں ہمیں ہدایت فرماتے ہیں فرماتے اذا شعید الحطیب المبر جب چڑھ جائے خطیب خطبہ دینے والا ممبر پہ کرسی پہ خطبہ دینے کے لیے مراد خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائے کبھی ممکن ہے کہ جگہ پر کرسی نہ ہو تو ایسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں مراد ممبر پہ چڑھنا موزوں نہیں رہتا لیکن عام طور پر ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیتے ہیں اس لیے فرمایا اور سجر خطیب جب خطیب, خطیب خطبہ دینے کے ممبر پر چڑھے اور خطیب خطبہ دینے لگیں تو ہم مومنوں کے لیے کیا حکم <أَحَدُكُم> ہے میں فلاں یا تحدن احد حکم زبان میں تحد دسہ یا تحدس کے معنی جو ہے بات کرنا بیان کرنا گفتگو کرنا کوئی حدیث بیان کرنا ان معنی میں آیا ہے ہاں جی تحدس یا تحدس بیان کرنا روایت کرنا کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا ہاں جی یہ چیز جو ہے آئی آئی آئی یہاں پر مراد کیا ہیں یہ سواربول کرام جانتے ہیں یہ لا لائے, لائے نہیں ہے لائے نہیں جان نہیں کہ لا آتا ہے وہ ہم حرمت پر درالت کرتے ہیں یعنی یہاں پر بات کرنا حرام ہے آپ جیسے میں بات نہ کریں اور یہاں پر جی بات نہیں جو تجدید والا نون لایا نا یہ بھی معنی میں اور زیادہ زور پیدا کرتے ہوتے ہیں نون تاخیر ثقیلہ یعنی بہت زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ حرمات ہیں فلاح یا تحد ثنّ ہرگس و ہرگس بات نہ کریں یہ اللہ کے نبی فرمارۂ حضین کرانی آپ لوگ تھوڑا سزین میں رکھیں ہزار جو جمعے کو جاتے ہیں فلاں یتحد تم میں سے کوئی بھی ہرگز ہرگز بات نہ کریں اور پھر پھر بھی اللہ نے منع کیا نہیں کرو پھر بھی کریں کیا ہوگا اور میں یہ تحدث پر جو شخص بات کریں گے خطیب خطبہ دے رہا ہوں اور آپ اپنی ذاتی دنیاوی کوئی بھی بات کریں گے کوئی بھی بات نہیں ہمیں تو آپ کو اس بات حکم ہے چپکے سے بالکل خاموشی کے ساتھ خطیب کا کلام سنیں یا اللہ کی پیارے نبی صدیث بھی فرمایا میں اپنی جیب سے نہیں بتا رہا ہوں لیکن ہر کی اس لیے آپ نے فرمایا فلا یا تم ہرگز ہرگز کسی صورت میں بھی بات نہ کریں احاطم تم میں سے کوئی بھی صرف خطیب بات کریں گے باقی کوئی بھی بات نہ کرے اور میں یا تحدس خوب بات کریں تو پھر کیا ہوگا نقصان فرمائے فقط اللہ ہاں جی فقت الغا تو اس نے بے گوئی کی ہے تو اس نے کام کیا ہے بیہودہ بات کی ہے تو بے حودہ بات کریں گے امام خطبہ در اس کیا ہاں جی اللہ ان کے معنی بے بے حدگی گفتگو ہاں جی یہاں پر بےحدگی مناسب تر معنی تو اس نے بےحدگی کی ہے اس نے فضول بات کی ہے فضول کام کیا ہے ہاں جی اور نظر کیا ہوگا من اللہ جو شخص خطیب خطبہ اور بے کرے وہ آپس میں گفتگو میں لگے رہے دنیا باتوں میں تو فلا جمع ہو یہ اصلاح کو لائے نفی جنس بولتے ہیں جمعہ کی جن سے جمعہ کی زانہ کرے یعنی فلاں جمعہ تعلّہ تو اس کا ہرگز ہے تو اس کا کوئی جمعہ نہیں ہوا تو گویا کہ اس نے جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے اگر آپ بات کریں گے خاطر کو خطبہ نہیں سنیں گے تو گویا کہ اس نے جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے قرآن سے تو اور تاکید سے پھر حکم کر رہے پہلے فرمایا ہرگز بات نہ کرے پھر فرمایا اگر بات کریں گے تو آپ کے جمعہ ہی جمعہ نہیں ہے آپ اتنے دور سے لوگ کرایہ دے کے محنت کر کے زحمت کر کے گرمی میں سردی میں آ جاتے ہیں اور پھر اندر آنے کے بعد جو چپکے سے خطبہ سننے کی وجہ ہم باتوں میں لگا رہتے ہیں اندر آنے کی وجہ سے اندر خطبہ دے رہا ہے اس سے بھی بدتر صورت جو نرواش دنیا میں رضا نگرامی رہائش ہے کہ باہر گلی میں بیٹھتے ہیں باہر شہر میں بیٹھتے ہیں باتیں کال ہوتا ہے تو اوقات کا مسالہ ہو جاتا ہے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ جمعہ جو ہے شادی سلو میں بالکل باتیں لہسلوں کا جمعہ اس کو جو اس سے تو بہتر جمعہ کو ہی نہ آ جائے انہیں اللہ کے حکم کی نا فرمانی کرنے کے پھر اللہ کیا فائدہ ہے بھئی اللہ کا حکم سمجھ سے جمعہ کے ہیں تو جمعہ کے اقدامات پر عمل کرو اور یہ حج کرو مسکونوں کا ہمیں زیادہ تو مسکین ہی کے زمرے میں آتے ہیں اور مومنوں کے علید ہے غلام کی بخش قزار اعظم نگرہ میں ان اقل مبارک رسول اللہ کی مبارک علمات کو مذاق نہ سمجھیں فرمائے حالات جو جمع کے جمعہ جمعہ نہیں ہے لہٰذا رسول اللہ پھر تاکہ فرماتے ہیں وہ ان ستو وان تو ان ستو کا معنی یہ ہے اسکوت والا اجتماع لغت میں لکھا سکوت نے چپ رہو اور غور سے سنو یہ دونوں تاجمہ اس ان ستو کے اندر موجود ہے سے تو چپ رہو اور غور سے خطیب کی خطبہ سنو لال لکن تو امید ہے تم پر رحم کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اگر تم نے یہ سارے کام کیا جب خطیب ممبر پہ چڑھا تو تم نے بات نہیں کی ہاں جی خاموشی سے خطبے کو سنا تو امید ہے تم بر اللہ تعالیٰ رحم کرے لیکن اگر تم نے خطیب خطبۂ پر خبا پڑنے کے لیے کرسی پہ چڑھا ممبر پہ چڑھا اور تم نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کے اندر تین وارننگ دیا فرمایا ہرگز بات نہ کرے سختی سے ٹوکا ہرگز ہرگز بات نہ کریں تم میں سے کوئی بھی اور جس نے بات کیا اس نے لغ کیا بے حدگی کیا اور جس نے بے حدگی کیا فرمایا اس کا وارننگ کیا ہے کوئی جمعہ نہیں ہے اس کا جمعہ جمع ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا خط دنداز خوش ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کے جمعہ اس کے جمعہ اوپر نہیں جائے گا ہاں جی اس کے جمعہ جمعہ نہیں ہے اس لیے پھر تاکہ تھوڑنا چونکہ بات کرنے سے جمعہ جمعہ کے روح فاسد ہو جاتی ہے صرف آپ نے ڈانچہ تو ان کے نے کھڑا کر لیا ڈانچہ بھی پورا نہیں ہوا ہاں جی لیکن اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے جو آپ نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کیا ہے اس جمعے کے بارے میں ادھر ہرمایہ پھر تاخیر کیا وہ ان ستو اور چپ رہو یہ واجب ہے یہ امر کا سگا ہے واجب ہے ہرگز بات نہ ہو نہ کرو نہیں کا سگا ہے اس میں تاخیر کا لایا ساختی سے ہرگز ہرگز بات نہ کریں پھر ادھر ہرمایہ ضرور چپ رہیں اور غور سے سنیں یہ دونوں لفظ کے اندر اس لفظ کے اندر ہے لالکم تورمن تاکہ تم پر رحم کھے جاؤ تو زین گرم جو نواجون میں یہ جو شغیر شریع کام درائش ہے خدا کے خدا کے ہمیں سن سنا کریں باہر سے جمعے کے لیے جب آیا ہے جب تو پھر آرام سے وضو کر کے اگر ٹائم ہے تو خطبہ نہیں دے تو جا کے سنت نا میں پڑھ لیں پھر خطبہ کا انتظار کریں اگر خطبہ ہو رہا تو وضو کر کے فوراً جہاں صح میں جہاں جگہ خالی ہیں اس میں جا کے بیٹھ جائیں اور بالکل خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں چاسی سطح الرحمٰن فقہ میں فرمایا اگر خطبہ تم سن رہا یا نہیں سن کبھی دور ہونے وجہ خطبہ آواز نہیں آتا ہے ہاں جی خطبے کی آواز آپ کے کانوں صحیح نہیں آتا پھر بھی بھرمائے چپ رہو ان سمی اور لمع عظمت تھوڑا آس خطبے کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے یا نہ پہنچے تم پر حکم ہے چپ رہیں چوب رہیں بات کرنے کے خطبے کے دوران ہرگز گنجائش نہیں جس طرح نماز میں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے نماز باطل ہو جاتی ہیں یہاں خطبے کے دوران بات کریں تو خطبے کا حکم باطل ہو جائے گا اور جب خطبہ جو کہ نماز یہ دو رکعت کی جگہ پر ہے وہ آپ کا باتین لوگ ہیں تو نماز صحیح صحیح سے ہوگا زین گرامی لہٰذا میشے حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں دوسرے لوگ جس پر عمل نہیں کرتے انہیں بھی عمل بے معروف نہیں کر کے سب کو اچھے راستے پر لانے کی ہم سب مل کر کوشش کریں اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیع تحم آمین